مارنا نبی ہوں میں تعلق ہدیسا سنا دو صحابی, صحابی, صحابی بارے جانا مقام یہ سارے زمانے بے ہوش کتبار ان گھوڑے کے پیروں کی خاص نی پہنچ سکتے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 جہی وہ خطا کی تلاشی ہو گئی تدار ہو گیا تے تے تو در دا. تے حدیث کی کتاب بھی کوئی چھوٹی نہیں بخاری شریف مسلم شریف راجی دو صحابی ایک دا نام حضرت کرکرا دوسرے دا نام حضرت مدہم موطہ امام مالک دے روایتے, بخاری میں تعلق عبارت سنا کے پھر اگان چلنا سنا دیا بولو تو سب ہاں اللہ سونے دے فضل و کرم نال سمجھاوانے چھ بچھانے چھ تو کمی نہ چھپے جی ارہاں دے منے نہ منے دے ایمانوں دے اپنے منے ٹھیک ہے نا جی ذرا توجہ گھر بلو انبداللہ ابن امرن کالا کان آلہ فقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلوں یقال لہو کر کراؤں نمر فرمانے نبی پاکستان نام سی کرکرا فوج تو صلی اللہ نمستے اگزاح جنگ میں رونا ہی لائے صحابہ نے گیا سمان فرویا ویک گنی مت بھی چادرائی سی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 سارے کام ہی چوران وال کریںڑی وی آئی ہے کہ اتنے کھلو کے یہ آخ سرکار آنا ہے انہیں فرما پر اطرا تیرے میرے ہزور دوستی اپنے ساتھ بکا سن کر رہا ہوئے ملاس سن کر رہی da da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 حق تو واب بھی تھلے بھی یہ بڑا کہ یہ گلا رکھدہ جی ہوں حدیث سنائی دستا میاں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 سونا گل تو کھری جی سامنے آ جائے نہکڑی جیڑی چلتی نہیں ہوں ایک پاسے جو شربت ہوگی چٹا چینی والا پاسے سکرین والا کہڑا پیو گے بان روپیہ منگ پتہ ہے سکرین پی لیں گے تمری کھانے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 دیان دیان مکلن دیان تو گیا گھسیٹ کے مر جا سانکی آخ دا ہی ہیں پر آپ روکتا تو می ذکر کر ذکر کراجو ماشاء اللہ میری بھی تین سرکار مکی ہو گئی جنت تو بولا بیٹھا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 आ, तो शरम है नहीं, नहीं काफी है, दे तो शरम सुना जी सुन। सोने हो अज कि ना कितरे समझाने गुनाकारो अंग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 گناجے گا, گا نیکی نی سمجھے, نی نی سمجھے, نی نی سمجھے گا حلال حرام سمجھے گا آرام نو سمجھے گا. حلال بے مانے گا سدو ختم ہم تو ڈوبیا سنم تم کو بیبی.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 لیکن اداکاری تو ٹھیک ہے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 میں یار رسول اللہ پروفیسر تم درود فرماوی ایک حدیث پاک کرم جلد دوسری صفحہ نمبر 73 عربی ائی ہے النبی ہور رحمتہ اللہ تعالی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اب ترون من المفلسو قالوا المفلس تو بنا يا رسول الله ملا درهم له ولا متا قال الرسول الله صلى الله وسلم المفلس من المجدي من جاء يوم القيامه بالصلاه والصيام والزكاه وياتي قد فاطمه هذا اکل مالا گا دما ہا گا ربا ہا من سی آدو من ہا مسنا ہاغا مین ہسنا تین سن من تبلا یق من ہوں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 بخاری جلد بیسری صفحہ نمبر نو سو ستر کتاب الرقاق باب صفحہ الجنت و نار جلد بیسری صفحہ نمبر ستاسی نار. باب ما جا انہ لنار نفسین فما ذکرہ من یخرج من آم نار من النار من آلی توہید کرمزی تو بخاری جو حوال نال حدیث توجہ ہے اور میرے حال میں مرو دنیا اللہ اللہ گھرا جو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 ساری بد بختی یہ پتہ نہیں کتنے اسا مرے پایا کی سب بان گیا سجڑوں کہ تین جہانوں کے ازاب دیا تھوڑی جہی روایت اس لیے دنیا چلیاں حدیثاں دنیا دے عذاب دیاں سنیاں نہیں اسی طرح آ بھی چکیا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 ستائی سکول غرق ہے مسجدہ سے دربار مزفر آباد مزفر آباد دے اندر میرا لالے مرشد ہے تو پھنی ہی اٹھے گیا ہے اس مندسیہ حاشمی رہیل کھاب انا دنام ہے انا مندسیہ کے اصان رکھے کہ مسجد دریاد ایک کنارے پر کھلی لگتا ہے جی دکا مارو چی وہ کھڑوتی ورگیا پکیاں وہ زمین, زمین دھس جان پانچ منزلیاں عمارتوں دیاں چھتاں زمین دے برابر ہو گئی نے ستائی ہزار سکول اللہ تھلے چارے تے جیرے کفر تے, تے, تے یهودیاند... <تصفح> <تصفح> ہوئی علم علم علم ابو برا رہے تھا رب سونے میں جو غضب آیا موہر لا دشتی جو سے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 کے خبردار پابند کر لیا نہیں پاس جانا کسی تو ہوں سن لو لو گر کو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 ندی قرآن حدیث نے تنظیم ہے پرچوں کے لکھ دے برابر پہ لانچ نہ پھر ربران تو مستفا سرمان کے ہدعیو کا پردان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 مولى مولى دارب دارب اا والله مد مد من الراب دارب دارب مد من الدارب اا والله يد ghara badshah <laughs> jilm zamana la khona dil dard mein aa paas ya khuda la badshah jilm zamana la huma kul dard dard mandin tha raha abul sir ya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 رب چمال کرتی جی تو نہیں جب جب وہ ڈوریاں بنیا ہوئی نا میرے بڑے دنیا پسند فرمائی دنیا کے خلاف حضور قرآن سارا دنیا دی محبت بول رہا کہ نہیں حد استعمال فرمائیے محلہ ہے سر کی, کی دا کول سی نبی خلاف بول رہا ہے استعمال کیوں فرمایا کافر دنیا دی استعمال تو اس سے راضی کوئی God bless you,